یا لذیرام کل <سؤال> تم سڑو دیکھو اہل ایمان جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو امن قتل ہے من کو تو دو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے شکار کر بیٹھے جان سے باہر بیٹھے متابر جان بوجھ کر پگاؤ مسلم ماں قتل نام تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں سب کیا جائے اور وہ کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے اسی طریقے سے جس قسم کا جس سائز کا اور جس ٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو شکار کیا اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا فجدا ان ما قتل کٹل ابھی میں یا کو بہی زبان کو دو آدمی تمہارے جو ہوں بہت وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا ہریم بالغل کابا اور یہ ہلی ہوگی اب یہ جانور کابے تک اس کا پہنچنا ہے کعبے کی نظر ہوگا یہ او کفارتن یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے تعام و مساکین کچھ مساکین کو کھانا کھلانا ستہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فکار لکھا ہے اور ادروز آلے کا سیامن یا اتنے ہی روزے رکھنا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا بکری تھی ہرن تھا کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر اتنے جن کے ازون جانے کا سیاو روزے رکھو میرے یو کا وبال امرحی تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ پالے اپ اللہ اما صلف اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا وہ من آدھا لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا اعادہ کرے گا پرین تکم الحم بن ہو اسے انتقام لے گا واللہ عزیز عظیزقام اور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا بدلہ لینے والا اوہلا لقوم سید البہر بتا بہ بتا البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لئے چھوٹ ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں اوہلا لکوم سید الباہ سمندر کا دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا و تعام ہوں مطالق من اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے اور سب مسافروں کے لیے اور آج آپ کو معلوم ہے یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر معروف بھی ہے محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے سی فوڈ یہ تو آپ ایک بڑا وہ سمجھئے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے جو سامنے آیا لوگوں کے تو فرمایا میں تعام ہوں متا الرکم اس کا جو تعم ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں بحرم الحکم سید البر معدوم تم فرما لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو خراب کر دیا گیا وہ تک اللہ ہے تو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف سے تمہیں لازمن جبا کر دیا جائے گا لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے اللہ کامت البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالیٰ نے کابے کو جو بیت الحرام ہے بزرگی والا گھر ہے اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے وہ شہر الحرام اور شہر حربت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے بس اور قربانی کے جانور ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے سورج کے شروع میں بل اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کی توثیق ہو رہی ہے یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی اہربت اور عصبت اسی طریقے سے شہر حرام اسی طریقے سے ہدی کے جانور اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے ضال قلعہ واف سماوات میں وافل رہ یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاطری ہے ان اللہ بکل الشین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کے مقابلے میں چار چیزیں آئیں گی جو ان کی ہاں حرام ہو گئی تھی ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی شدت نہیں ہے کتاب میں موجود بات میں آئے گی اللہ شدید القاب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے وہ اللّہ غفور اور اللہ غفور اور رحیم بھی ہے یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو کس کا مستحق بنا رہے ہو اس کی حکومت کا یا اس کی رحمت اور مفرت کا ماں رسول علم بلام ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے اللہ و ماتمون و ماتم تمون اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ کے تم چھپاتے ہو وہ لا یس طبیل خدیث نبی کہہ دیجیے ناپ اور پاک برابر نہیں ہو سکتے ولو آ جگہ کا کسرت ہو خبیصاہے ناپاک شہر کی کسرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے آدمی تو چاہتا ہے بہتاط ہونی چاہیے بس ہر چیز کی ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو جمع ہو گیا ہے اچھا لگے گا آپ کو ہے خبیص کو تو خبیص اور طیب برابر نہیں ہو سکتے چاہے کسرت جو ہے خبیز کی وہ جو آنکھوں کو چکا چوڑ تو کرتی ہے نظر کو خیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی فتح اللہ یابابلا المۃ تو فرحون تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش بندو تاکہ تم پلا پاؤ یازین امن اللہ کسل الشیا تم بال تم تو سوکھو اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی تمہیں بری لگے گی بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالی نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے خام خا سوال کر کر کے کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کھودنے پریدنے کی اور بال کی کھاد اتارنے کی اس کا نکریہ یہ نکلتا ہے چناتے حج کے بارے میں جب آئےت حاضر ہوئی ولی اللہ عل اللہ صحیح البید منیستطتا علیہ سبیلا عصلہ علیہ بلال بھی ہم پڑھ آئے ہیں تو ایک سال کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا کر دیا دوسری طرف رخ کر دیا ابو ادھر تشریف لے آئے حضور کے ہر سال فرض ہے حضور نے پھر جو ہے اس سے ماس برتا پھر آپ نے رخ بوڑھ لیا تیسری مرتبہ پھر. پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے جو شدید ہر سال تفرتاؤں کرے لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اندازی نہیں لگائی تم سوال کر کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں لیکن یہ کہ ان تسل ہی قرآن و تندر حقم اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا رزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی اللہ اللہ اللہ تعالی نے اس میں درگدر سے کام لیا ہے تو پر نرمی کیے ہیں یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے بھول کی وجہ سے نہیں ہے غلطی کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ وہ اللہ غفور الرحیم غفور الحلیم اللہ غفور ہے اور ہلو والا ہے کب سا اللہ قومل کافرین تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو ہے اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے یہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی ما جال اللہ بن بحیر ولا صاحب ولا وسیلطن ولا حامدن وہاں کیا تھا جال اللہ ال کامت الحرام قیام الناس و الحرام ولحلیہ ول یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقع اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں ان کا احترام اور ان کی غربت کو بلون رکھنا لاگی یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اور حام ہیں ان کی یادگاریں ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی صدر نہیں ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن مسب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے بحیرہ جس جالور کا دوج بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا صاحبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے حامی نر اونٹ جو خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے کوئی ان سے استفادہ نہ کرے نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے یہ موترف ہو گئے اس کے لیے فرمایا ماں بن بہیرت ولا صاحب ولا وسیرۃن ولاثر بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اشتراک کرتے رہے ہیں جھوٹ دھرتے رہے ہیں اللہ کے ذمے یہ باتیں لگاتے رہے ہیں بکثر الحم ال اکثریت جو ہے وہ آپس سے آ رہی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس, اس طرف جو اللہ فرمائی اور اللہ کے رسول کی طرف ببصطفیٰ برساں کے دی ہم اگر بہ نے رسیدی تمام بولا کالو حسمہ ما بجد نہ آ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ان کی روایت یہی ہے ان کی رسومات یہی تھی وہ کوئی جاہر تھوڑے تھے آج تمہیں عقل آئی ہے تم نے دین سمجھا ہے یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے کام کرتے چلے آ رہے یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں کسی رسم کو آپ کہیں بھائی کوئی سرق نہیں ہے اس کی دید میں نہ کہیں صحابہ یہاں اس کا وجود تھا لیکن یہ کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اولا اخانا آبا نم شین ولاحد خا ان کے آباء و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہو کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہو جیسے تم مخلوق و اللہ کی وہ بھی مخلوق تھے جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آرا قائم کر سکتے ہو ویسے وہ بھی غلط ہو سکتے تھے خوش حکم لال ازا تم یہ بھی بہت اہم آیت ہے اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی اپنی ذات کی لالکم مند اللہ جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ازا تم اظہ رہ تم جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ مرج حکم جمی فیورب بما کم تم اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اس آیت کا غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعد لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے آیو اللہ تین امن الحکم فک مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام کا اسے روکوں ٹوکوں نہ راضی بول لوں نہ ہی انل ملک امول بل اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے علحمن خکم لا یمول رحم مندول تم اگر تم ہدایت کے اوپر ہو گے صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں تو حضرت ابو بکر عزیر اللہ تعالیٰ اللہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آئےت کا مطلب غلط سمجھ گئے ہو مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بال معروف ان ملک کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی بوال نہیں یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں لا لاطس نصابل جہین اے نبی آپ سے کوئی بات پوس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوگی آئے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہن میں چلی گئی لیکن جہاں تک دعوت تبلیغ نصیحت نہیں انل ملکر اب بالمعروف یہ فرائض میں سے ہے یہ فرض ساکت نہیں ہوتا شاید کے نو سے بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود اب کوئی شخص ہے والد ہے بچہ فرض کیجیے اس کا کہیں پوارہ ہو گیا ہے اپنی امکانی حد تک کوشش کیا جا رہا ہے نہیں بچہ راستے پر آ رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے جند و جوت کی ہے کوئی کوتا ہی نہیں چھوڑی ہے اس میں تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے دی. لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے یا مرجم جمی فجرب حکم بے ماک تامل تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے یادین عامن شہادت میں نے کم اجاگر مو تو ہین وسیعت اسمان زواب میں من اے ایمان تمہارے ماں بین شہادت کا نصاب جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو موتبر اشخاص کا ہونا چاہیے جو وصیت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی او آخرا من غیر اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے خاندان میں سے اس آبادی میں سے قبیلے میں سے جو معروف ہوں جانتے ہیں او آخران من غیر لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضرورتوں کی اگر تم شرین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی فاسا مصیبت الموت وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ ہو جاتا ہے یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں او بن من غیرکم تو دو گواہ ہو سکتے ہیں وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں کسی غیر قوم کے غیر قبیلے کے لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جب کہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے رشتہ داروں میں سے قرابت داروں میں سے دو متمر آدمیوں کو بنانا چاہیے تاہم سو نہ ہما اب اس کے بعد جب یہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا لوگ پوچھیں کیا واقعی یہ وسیعت جو ہے اس شخص کی ہے تو اب ان دونوں کو روکو کھڑا کرو ماد نماز کے بعد مسجد ہے نماز پڑی ہے اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں فیوق سے مان پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم اللہ کی قسم کھائیں یعنی تب تم اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وسیعت کو بدل نہ دیں کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان سے قسم کھلوا لو ہر کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے اور پھر انہیں کہنا چاہیے لالشتری بھائی سمن ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے ولاقان رضا قربا چاہے کوئی قرآداری کا معاملہ ہو کسی کے حق میں ہم کوئی نا نہیں کریں گے ولا نقت وہ شہادت اواہ ہے اور دہی چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو اب گواہی جو ہے اتنی عظیم ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے عبادت ہے انا عز المن العاصمین اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے پائن اوسرا تحق کا عشمن پھر اگر یہ خبر ہو یہ شک ہو یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے جھوٹ بولا ہے حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے وسیعت میں ترمیم کی ہے وسیعت کو بدل دیا ہے اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں آخر انسان انسان ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے پاکران یقوما نے مقامہ ہوما تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں مل النزیر استحق پا رہے کہ جن کے حق کو تلب کیا ہے ان پہلو نے کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ طلب کر رہے ہیں مسیحت کے اندر انہوں نے خیادت کی ہے فیوق سمان بِاللَّهِ اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی ل شادت اللہ احب کو ہماری گواہی زیادہ حق ہے برحق ہے صحیح ہے درست ہے ان کی گواہی سے وما کا اور ہم نے ہر بھی کو زیادتی نہیں کی ہے انا عز اللہ یقیناً اس صورت میں ہم ظالم گے ظال قادنہ یہ طریقۂ کار قریب تر ہے اس سے انجاتوں میں شہادت عنا وجہ کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے تو اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے تو وہ چار گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر چار مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر توحبت لگا رہا ہے تو اس کی جو گواہی یہ ہو جائے گی تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالی نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں لال قادمہ یا تو بھی علاوہ جھیا یہ قریب تر ہے اس سے مناسب طر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح صحیح شکل میں پیش کریں اور یہ خاف و انطرند بعد بادہ ایمان ہی کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہے لوٹا دی جائیں گی الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد و بتک اللہ آسماؤں اور ڈرتے رہو اور سن رکھو وہ یاد القم الفاصین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا